الارض حشر جس دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گے ان کو اس طرح جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد زمین پھٹ پڑے گی اور تمام مردے زندہ ہو کر ادھر دوڑ پڑیں گے جدھر سے آواز آئے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی قبروں سے نکال کر میدان محشر میں جمع کرنا ہمارے لئے بہت ہی آسان ہے